بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشدته على الكفار رحماه بينهم ترعاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا وليماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتورات ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شتاءه فآذره فاتغلظ فاتغى على سلوك يعجب الزراع ليجيب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا فالحات منهم اجرماسی مولانا ملاسی ہر قسم دندوسنا تاری تمجید تقدی اس مالک الملک رب العزت رقب اللہ شریف نائق ہے کہ جس کا سہارا ہی اصل سہارا ہے اگر ادھے کسی شخص نو تعلق قائم کرنے کی توفیق مل جائے تو پھر کائنات اندر ایسے شخص نو کسی ہو پرواہ نہیں ہے اپنی محبت اپنا تعلق اپنے نل رشتے نظبو کرن کا بہت ہی آسان سہل اور سوکھا طریقہ قرآن مجید اندر بیان فرمایا ہے اور وہ او ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فیس آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں یو تر رسول فقط اطا اللہ جس شخص نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما برداری کر لی تقد اکا اللہ اللہ کی سا سبق گزشتہ چم چھیا تو یہ چل رہا سی کہ اللہ تعالی نے ایسے نفوس اور ایسی شخصیات کا قرآن نجید اندر جگہ جگہ سے تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما برداری کر کے اپنے اللہ نو راضی کر ہیں جنہ کی زندگی دا اوڑنا بچھونا ہی یہ کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے اچھ بدقسمتی اپنا کچھ خود ایسے طریقے ایجاد کر لینے لیا اپنانا شروع کر دے اور بڑے زور و شور نال نا اثر نفور ساری زندگی اندر داخل ہو رہا ہے شیطان نے سانو ایسی بات سے لگا دیتا ہے کہ جدا کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی نفع نہیں اور وہ او چیزاں اِس بھول گئے ہیں ہوں اللہ نے جللہ شام ہو نوال ہو نفے اور فائدے دیا سارے واسطے بیان فرمائی وہ مہینہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با کا مہینہ ہے یعنی ربیع الابد اور اتفاق نل یہ مہینہ آپ دنیا سے تشریف لے جان کا بھی اس مہینے اصا اپنی مرضی نال منا شروع کر دیتا اور سمجھ یہ لیا کہ یہ دن ہی اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے حالانکہ یہ بات اقلم نقلم ہر اعتبار نل غلط تریسٹھ سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک ہے چالیس سال نبوت تو پہلے تھی اور تئی سال نبوت تو بعد یہ مہینہ ہر سال آ لیکن کبھی اس طریقے نل منایا نہیں گیا جس طریقے منانا منا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اندر آپ خیال نہ آیا کہ میں اپنی ولادت کا مہینہ وہ دن جس دن اندر اللہ نے مجھے دنیا تے بھیجا ہے وہ منان کوئی مسلمان اپنے من والا دستے ابو بطر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ ان مت پتاشدین انداز دور تی سال گزر گیا لیکن انہوں نے ان یہ خیال نہ آیا کہ اِسی آپ کا دن منائیے اور اس دن اس طرح شان و شوق ظاہری طور سے جی اثر شروع کیتی ہوئی ہے اس طرح کا کوئی اظہار کریں در اصل شیتان جی دشمنی اندر کوئی شک اور سگاہی نہیں کیتا جا سکتا وہ بڑا تجربہ کار ہے بڑا ہوشیار اور چالاک ہے وہ ہر وقت مسلمان کے بارے اندر سوچتا رہتا ہے کہ یہ نیکی نو کس طرح برباد کیا جائے یہ اللہ تو کس طرح بیگانہ اور دور کیا جائے کیونکہ تب وہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا بندہ نہ بن سکے اللہ زد ہی اے لگائی ہوئی ہے ولاج اکثار ہم شا جنت جس ویل ادھا اخراج ہوا تنت گیا کی اللہ کی بار کا کاست کی اللہ ہوں تو مینو قیامت تک زندگی دے, دے, محلو دے, دے, دے, دے, دے میں جانا کہ آدم کی اولاد کا میں دیکھا گا کہ تیرا فرما بردار کون ہو اے اللہ تو رہنا کہ تیرے شکر بھی نہیں ہو بلکہ میرے جائے چیلنج کی تو اللہ نے فرمایا من منظری جا تیری یہ خاص بھی پوری اِسی کر گے قیامت تک تین موت نہیں آئے وہ زندگی اللہ نے لمبی کر دیتی ہے ناراش کر دیتی ہے انہوں موت نہیں آئے گی آ کے قیامت آ جائے قیامت تو پہلے اس کائنات کا اللہ جب نقشہ بدلنا چاہیں گے اس سارے نظام برہم کر کے ایک نیا نظام لیا چاہ گے اس ویل موت آئے گی اس تو پہلے شیطان کی موت نہیں ان کا منظری اللہ نے انہوں یہ دل اور محرط دے دیتی وہی جی یہ خواہش پوری کر دیتی وہ ہوں اپنی کر رہے ہیں چونکہ وہ بڑا تجربہ کار ہے باہر ہاں بار عرض کیتی جا چکی ہے کہ جد کسی بزرگ نے کوئی بات منوانی ہو اپنے تجربے کا حوالہ دینا ہے کہ بیٹا تینوں کی پتا بڑا وقت اور بڑا دور گزاریا ہویا ہے اصا بڑا کچھ دیکھیا ہویا ہے ابھی کئی حکومت بدل دیا دیکھیں اپنے تجربے کو بزرگ اس طرح بےان کرتے ہیں شیطان اتنا تجربہ کار سارا دشمن ہے کہ انہیں ایک لکھتے چوبی ہزار نبوتہ بدلدیاں دیکھیں اندازہ کر لو کہ وہ کا تجربہ کنا وسی ہے کہ سانوں وہ بچنے واسطے کن کوشش اور محنت کی ضرورت ہے لیکن افسوس نل کہنا پہنتا ہے کہ اج تک وہاں دشمن ہی نہیں سمجھا شاہ حالانکہ حکم شیتان تا دشمن دے وہ دشمنی اندر کوئی شک اور شبہ نہیں فتح سے زو ہو اپنا دشمن سمجھ لو جان لو کہ وہ دشمن جد تک یہ یقین ہی دل اندر نہیں بیٹھتا کہ شیطان دشمن ہے اِسے کو بچاؤ کی کوئی تدبیر بھی اختیار کرا جا او اے او نہیں کرا وہ لگا ہوا ہے برابر تاڑے پچھے وہ نہیں چاہتا کہ اے آرام نال بیٹھ جائیے بلکہ وہی کوشش اے ہے کہ اگر محنت بھی کریے مشقت بھی کریے تکلیف بھی اٹھائیے پیسہ بھی خرچ کریے اپنے آپ مشکلات اندر بھی پائیے نتیجہ اے نکلے کہ کچھ بھی حاصل نہ ہو بلکہ اللہ کے سزا دے وہ کوشش یہ ہے اور او دی آن اندر ایک صورتوں نے اے اختیار کی, کی ہوئی ہے کہ سنو ایسی بدعات ود طرف لگا دیتا ہے دین اندر ایسے معاملات سے سان چلا دیتا ہے دین کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں نبی کریم صلی منگا مین او کما من صن فی امرنا آگا جن ساڈے اس دین اندر اسلام اندر کوئی نمی چیز پیدا کر دی سا من ہو جیسے پہلے موجود نہیں جا کوئی تصور نہیں من دمرے نہ آ گا اس دین اندر اسلام اندر جن کوئی نمی چیز ایجاد کر دی پیدا کر دیتی لائی سا من ہو جی پہلے موجود نہیں ردمایا او مردود ہے قابل قبول اسلام اندر پہلے کوئی وجود نہیں کوئی تصور نہیں جس ویل وہ لے کے کوئی شخص اللہ کی بارگاہ پیش ہوگا کہ رد ان فرمایا وہ عمل وہ مار جائے گا اور اللہ کی طرف یہ حکم آئے گا کہ اے میرا بھیجا ہوا کوئی حکم نہیں میرے پیغمبر کی سنت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے عمل تینوں جتوں ملے جن دول چلا جا اگر وہ کوئی اضر و سراب دے سکتا ہے تو لے لے میرے ہاں یہ کوئی اضر اور سراب اور سارا تین مکمل ہے اس گل فہمی اندر بھی نہیں رہنا چاہیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں ضرورت تبدیل ہوں نے ماحول اندر تبدیلی دین مکمل ہے یہ اج تو چودہ سو سال تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جدو اعلان اللہ نے فرما لیا میدان عرفات اندر نو دل محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ اپنے ایک لکھ چالی ہزار تشریف لے گئے اکمل تو لگ دیکمل قیامت تک دیا ضرورت جہاں سن وہ ہر شکل انہوں نے یہ بیان کر دیتی گئی ہے تو ہر سوال کا جواب دے دیا گیا ہے لکم اک میں تو نہ دین نو مکمل کر دین نو مکمل کرن تو مراد کہ ہر بات سانو دس دیتی گئی ہے جہد اندر ساڈا نفع اور فائدہ سی اور ہر اس چیز تو سانو روک دیا گیا ہے جہد اندر سا نقصان ہی کوئی نرمتی اور فرمایا میں اپنا یہ انعام دینا سی تنا پورا کر دیا وہ کمی نہیں چکی بر اصلا کو مل اسلام ادینا اور اسلام نتور میں پسند کیا یہ میرا پسندیدہ کین اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا اور پسند کیتا ہوا دین ہے ہی صرف اسلام یہ تو علاوہ کوئی دوسرا دین انت دین اللہ صرف دی اسلام ومن غیر الاسلام دینا فلن قیامت دی دن اسلام تو علاوہ کوئی دین لے کے اگر چلا گیا اللہ فرمانے قبول ہی نہیں کرنا گاد گاڑی نہیں چنی اگر اس دن دا منانا جدا نام اص رکھ دیتا ہے نیلاد الن نبی اور ہوں سے سرکاری سطح پہ منایا جا رہا ہے باقاعدہ چھٹی دیتی جاتی ہے کہ جاؤ جو خوراکات ہیں میں اس دن اندر کر گزرو یہ منا کا طریقہ اختیار کر لیا کہ ٹھیک اور ریڈیو بلند آواز نال گانے پہ لگا دو بازار جنڈیا نال سجا دل جی گدا گاڑی ہے وہ اپنی گدا گاڑی لے آئے نماز کی پرواہ نہ کسی ہو ضرورت بس دن مناؤ پیغمبر دی ولادت دا صلی اللہ علیہ وسلم اور سال بھر واسطے ایک کافی ہو یہ تعلیم شیطان کی ہے کسی مسلمان کی نہیں مدینہ منورہ تو صرف دو ہی عید چلیا سن ایک عید الفطر تھی رمضان تو بعد اور ایک عید الضحا سی قربانی کی عید یہ تیسری عید اسلام نل کا کوئی تعلق نہیں کسی اور کتنی ایجیں ہیں جہاں جی کبھی تین او کامیاب جہاں جی کبھی دو ناکام شروع تو ہی وہ ذہن اندر ایسی بھوسیاں جا رہی ہیں اور ابھی اپنی ذمہ داری تو بالکل لاپرواہ ہو کہ بیٹھے ہوئے دین ہے سانو سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل موہ دن ہر نو چیز دین اندر پیدا کر دیتی گئی وہ دا نام ہے ہر بدت کا انجام گمراہی ہے گمراہی آدمی جہنم اندر پہنچے گا جنگت محبت دین اندر ہر نئی چیز ہر او بات جگہ کوئی تصور نہیں جہاں پہلے کوئی وجود نہیں وہ بدت اللہ سب مسلمانوں محفوظ رکھے بے دہی بدت جاری, کی جاری, جاری کوئی بات ہی ایسی اچھ باقی نہیں ساری رہ گئی دین اندر بدت شامل نہیں کوئی ایک مسالہ سامنے رکھ کے دیکھ لو نماز نہیں لے لو نماز میں ازان تو لے کے سلام پھیرن تک پتہ نہیں کنی آتے دے اندر شامل بھی خالص نہیں رہن دیتا گیا ازان تو پہلے کی کچھ پڑھیا جانا ہے کیا اے اس ازان اندر موجود ہے جیڑی ازان بلال نے مسجد نقوی اندر دیتی علیہ وسلم آپ نے بلال نو اپنا مؤذن مقرر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی مبارک اندر بلال ازان دین دے رہے کیا یہ کلمات اذان اندر شامل تھا بلال کی اذان پہ اللہ اکبر تو شروع ہو کے لا الہ الا اللہ سے ختم ہو جائے اذان اندر بداحات پھر نماز اندر بداعت اللہ کا سہارا سب تو پکا اور مضبوط سہارا ہے جنہوں اللہ کا سہارا مل گیا کسی ہو جی ضرورت باقی نہیں اور اللہ کا سہارا کنو ملتا ہے کیا کسی امیر آدمی ہیں؟ مال و دولت کی کوئی خاص حد مقرر کر دیتی گئی ہے کہ اُنہیں پیسے کسی کل جمع پھر اللہ ہو تعلق قائم ہے یا کسے خاص ملک سہارا ملتا ہے یا کوئی خاندان اور حسب و نسب ایسا بیان کر دیتا دیا گیا ہے کہ وہ کسے طرح تعلق قائم ہو جائے تو پھر اللہ کا سہارا ملتا ہے یقینا کوئی ایسی پابندی اور کوئی ایسی قدم نہیں یہ سہارا ملتا ہے صرف محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاط اور فرما برداری جنہ دا تذکرہ چل رہا تھا انہیں ہمیشہ یہی سوچا کوشش کی تھی کہ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق ہو دیکھتے رہتے سن کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح نے آپ اٹھتے کس طرح نے آپ پیندے کس طرح نے آپ کھانے کس طرح نے آپ سوندے کس طرح نے جانتے کس طرح نے آپ کس طرح گزر دیا نے آپ کا دن کس طرح گزر آپ کا سفر اندر کی وطیرہ ہوندا ہے کہ آپ ہزر اندر کارج اس ویلے ہوں ادو کی سلوک ہوندا ہے آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح سارے سامنے موجود باقی انبیاء کے مقابلے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی فضیلت کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اور آپ کے دن رات سارے سامنے موجود اور اللہ نے ویسے ہی نہیں فرما دل کنٹی رسول اللہ خاصان کہ تبے واسطے میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے وہ سامنے ہے تو نمونہ ہے اور صحابہ نے اللہ کی انہوں پہ کروڑا رقمت ہو جائے ایک بات مبیان ایک بات نیا کر چیز میں بغور دیکھا وہ اپنایا اور پھر وہ اگے پہنچایا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے مسلمان کی جخص مسئلہ جاننے کے باوجود اگیں نہیں پہنچا دنوں اللہ جہاں کچھ ہو رہے کہ تینوں اس بات کا علم تھی تو اپنے کسی بھائی نے دسیا کیوں یہ اگچایا کیوں صحابہ نے دینوں کما حق حقہ اگے پہنچایا ہے امانت سمجھ کے ادا کی اللہ نے اندیا تعریفاں تورات اندر بھی کی انجیل اندر بھی کیتیاں کی قرآن اندر بھی کی جی تعریف اللہ کرے وہ کسی ہو تعریف کا محتاج رہ جانے اللہ کا تعریف کرنا ہی کافی ہے اور اللہ تو بہتر تاریف کسی کر کون سک اللہ تو بہتر ہوا دیا تاریف پروایا ان پیشانیاں سجدے کر کر کے داغ نے نشان موجود نے تورات <الْإنجیر> اندر بھی بیاں نے انجیل اندر بھی بیاں کی کیا محبت نہیں تھی؟ صلی اللہ دل اندر آپ کا احترام نہیں تھے کیوں آپ کا دن ولادت اس طرح نہ منایا جس طرح اتنی منانا شروع کرنا اگر یہ پسندیدہ بات نہیں کہ صحابہ یقین یہ دن منا دے اللہ سے ہاں یہ بات ہی پسندیدہ نہیں اللہ یہ چیزیں پسند ہی نہیں جنہاں اندر جنا گلائب ہوئے کھیل تماشا بن کے دین رہ جائے مسلمان کی تو بھی مختلف ہے کہ ان کو خوشی ملتی ہے کہ پھر بھی اللہ کے سامنے سجدے پی جانے جی تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچ پھر بھی سجدے پہ ج خوشی محسوس کرتا ہوا اپنے رب میں شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ میں سے اس قابل نہیں تھا یہ تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے میں سامنے صحیح کرتا جی کوئی تکلیف پہنچ دی ہے رو رو کہ اے کہہ رہا ہوں ہے اللہ تو تے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے بڑا مشفت ہے تو ظالم نہیں اے میری اپنے کوئی غلطی ہے جیسے سزا میں نو مل رہی ہے اللہ میں معاف کر دے پھر سوچتے پہلے عمل والا جنہ نو اپنا لین والا اینا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان بن جانا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کچھ خبری سنا فرمایا فقط استخم ایمان اس ایمان نو مکمل کر لیا ادا ایمان مکمل ہو گیا من احب اد وبغ لا وا وا فقد استخ مل اختصار ذکر ہو چکا ہے من احب اللہ کہ کوئی شخص کسی اپنے کرتا ہے، صرف اللہ کی رگاوت اللہ کو خوش والا ہے. اللہ کا بندہ ہے اے دنال اگر میں محبت کرانا تو میرے سے اللہ راضی ہو اب اللہ دوسری بات یہ سی کہ کسی نال دشمنی رکھ دے کسی ناراضگی رکھتا ہے کسی نال غصے ہوتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا واسطے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس واسطے میرا بھی دشمن ہے یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے میرے بھی دشمن ہے یہ اللہ کے جین دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے یہ اللہ کے بندیاں کا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے اپ را ل دشمنی رکھتا ہے وہ بھی اللہ تیسری چیز فرمایا للہ. نو کچھ نو تعاون کرتا ہے کسے دل کوئی تعاون کردے مدد کردہ یہ روشن ہو جائے میرا قصہ مشہور ہو جائے میں سخی لوگوں کے دل اندر میری سخاوت کا اچھا چرچا اچھا ہو جائے لگتا کوئی ایسی بات نہیں و آ کسے تعاون کرتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے کہ اللہ کی رجا واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ نے دیتا ہے میرا یہ محروم ہے ضرورت مند ہے محتاج ہے اگر میں گا, تو میرا اللہ راضی ہو جائے اور دراصل کسی نل تعاون کرنا کسی محتاج کی مدد کرنا یہ اپنا ہی فائدہ ہے یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اس بندے دی مدد کر دا رہے دا. پائی دی مدد کرن تو اپنا ہاتھ پیچھے کر اللہ اپنی رحمت پچھے ہٹا نل... ہویا ہوا کھے تمن ہوا انسان دی اپنی جان نل کے جدوں تک پائی نال تمن کرتا ہے اللہ کی مدد حاصل ہے اللہ کی رحمت شامل ہار ہے اور قرآن مجید اندر بھی فرمایا شخص اچھا کم کرتا ہے، نیکی کام کردہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے رب سے احسان کر رہا ہوں میں اپنے رب کے پیغمبر سے احسان کر رہا ہوں سلیک من آ میرا سوال جو شخص بھی کوئی اچھا اور نیکی کام کر رہا ہے وہ اپنے واسطے کر رہا ہے دا وہ فائدہ وہ چاہے ومن آسان پی اس تصویر دا دوسرا رخ بھی پیش کر دیتا فرمایا جڑا درمایا جا پرمہنی کرد کوئی ایسا کام کرد ہے جہد ناراض ہونے ہیں جن کو ابھی گنا کہ نا پرمہنی کہ ومن آسان جا شخص نافرمنی کوئی کام کرتا ہے وہ سارا کچھ نہیں بگاڑ رہا سان کوئی اور نقصان نہیں پہنچے گا سارے پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچے گا سارے کسی ہوک بندے کو نقصان نہیں پہنچے گا ومن آسان ہی آ جڑا کوئی برا کام کر رہا ہے گنا بڑا کام کر رہا ہے وہ سزا بھی کرنے والے نو ہی ملنی یہ ملنی وما رب تو اللہ میرے محمد پسند ہے وہ اپنے نہیں کرے کتے نےکی کی نیکی ضائع ہو, ہو جائے نیکی کو عجر اور نیکی کاج روا بھی نہ ملے اور کتے نے گنا کیا او گنا بالکل آ گیا کوئی حساب ہی نہ ہو اگر توبہ نصیب ہو گئی تو اکثر ہے الہ مٹا دین ختم کر دیں محنت کم لا زمبالا فرمایا گناہ کر کے جنوبہ توفیق مل گئی تو اللہ اس طرح پاک پہ صاف کر دینا جس طرح انہیں وہ گناہ کیتا ہی نہیں ورنہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نیکی کر کے کسی سے احسان کر رہے ہیں یا نہ اللہ کی کر کے کسی نے نقصان پہنچا رہے ہیں نیکی کا فائدہ سانو ہی پہنچنا ہے گنا سان ملتی تو ولہ ہواپ دے پر مایا اللہ اس بندے کی مدد کردہ رہتا ہے اپنی رقمت شامل حال رکھ د لاپ دو تو نے جدو تک یہ بندہ اپنے پائی کی مدد کرتا رہے ہے جدو تک یہ تعاون کرتا رہتا ہے اللہ یہ تعاون کرتا ہے اور مثال دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویسے کوئی بندہ کسی نال شراکت کرتا ہے کاروبار اندر دو بھائی آپس اندر مل کے کوئی کاروبار شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس ویل فرما رہے ہوں نے کہ میں بھی تھڈے نال بھائی وال بن گیا میرا بھی حصہ رکھا جدوں تک اینا دو ہی نیت چھیک دی کہ ایک دوسرے دے ہم اور خیر خواہ رہنگے دے دے دیانت داری تو کامل رہنگے اللہ دا حصہ شامل رہنگا ہے اور اللہ دا حصہ کی اللہ اوس مال اندر اونہ مسلمانہ دے کاروبار اور تجارت اندر برکت پاندارے جدوں ایک پائی دے دل اندر دوسرے پائی دے خلاف کوئی بات آ جاندی او ہے اونوں کوئی توکھا دینا چاہتا ہے وہ غلط بیانی تو کام لینا چاہتا ہے اللہ فرما دے ہوں تُن جانوے کام جانے میں اپنا حصہ کھڑ لیا اللہ برکت پچھے کھڑ لیا یہ مثال دیتی محمد الرسول اللہ جد تک دو مسلمان جیانتداری والوبار کرتے رہتے ہیں اللہ کا حصہ شامل رہتا ہے برکت ہی شکل آتا ہے کہ جدو نیت اندر کتور آ ہے اللہ اپنا حصہ کٹ برکت اس مال سے نکل جاتی ہے یہ کر دیتا ہے کہ جاؤ ہوں خود ذمہ دار اور یہ بہت بڑی بدنسیبی ہے کسی شخص کی کہ اللہ انہوں اپنی ذمہ داری چو کٹ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی فرمایا پڑھیا کرو اللہم رحمتک نرجو فلا تن خوشنا اے فتآ اللہ رحمت کا نرجو اسی تیری رحمت تو اپنی رحمت ہال شامل حال رکھی الا ان خوشنا سرفت آئی نین اکھ بند کر کے کھولنا یا کھول کے بند کرنا وقت واسطے بھی تیم داری چاہ سان سے نہ کر جس طرح کوئی شخص کہہ دینا کہ جا نہیں ہوں میں ذمےدار نہیں تین خود ہی سوچ سک جو کچھ کرنا ہی کر اللہ فلا تلا سر اک بند کر کے اک چکن کا وقت ہے سان اپنی ذمے داری چا جار بنیا رہی سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جڑا ایسا کر سکے یہ دعا آ سکھائی محمد ال رسول اللہ اللہ رکھنا تا اللہ اب تیری رحمت کے امیدوار ہاں سان ایک لمحے واسطے بھی اک چکھن کے وقت واسطے بھی اپنے جمے چو نہ دئیں سانو سڈیاں جانا دے سکرد نہ کر دیں اللہ سارے سارے معاملات درست اور صحیح کر دے تیرے تو سوا کوئی اور نہیں ہوا ایسا کر سکے ادو تک بندے دی خوش قسمتی دا ساتھ دیندی رہن دی ہے جدوں تک ایک دوسرے بندیاں واسطے ہمدرد اور خیر خاص دوسرے نال تعاون کردہ رہتا ہے اللہ کی رضا واسطے دوسرے تعاون کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وآتا للہ اس چیز نو ایتوں بیان کیا کہ جیب چھ کے کسی نو کچھ کس دن لگتا ہے تو اس ویل مقصد دے ہے کہ اللہ راضی خدا خوش ہو اللہ جی ہاں کسی چیز دی کمیت نہیں دیکھی جاندی کہ کنہیں دے رہا. ایک سے کو شخص پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے نیت ٹھیک نہیں کچھ بھی حاصل نہیں جی بلال نے ایک مٹھی جو اللہ کی رضا واسطے تو فرمایا وہ بھاروں سننا یہ برابر دین والے نالو بھی زیادہ بلال مل گئے حضرت بلال رضی اللہ آ فرمان کہ ان ایک مٹھی جو اندر جڑے خرچ کر دیتے ہیں نا بلال نے رضی اللہ سی ہے بلال ساڈے آکا وہ مولا بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی خلافت دے زمان میں اندر جس امیر بھی بلال نو بلا یا سیدنا بلال کہ بلا آقا بلال رضی اللہ بلال کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھے رضی اللہ ایک غریب مفلوک الحال کی بلال نے ایک مٹھی جو خرچ کر دیتے اللہ کی راہ میرا کوئی امتی اس پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے, دے دوں کا اور سباب برابر نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں کسی چیز کی مقدار اور کمیت نہیں واپسی جان اللہ ہاں خلوص دیکھا جاتا نیت دیکھی جاتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان ہے اللہ تعالیٰ شکل اور رنگ ٹنگ نہیں دیکھ سکتا یہ تو خود انہی بنایا ہوا ہے سب شکل سورتہ رنگ جو کچھ بھی ہے یہ بنایا ہوا ہے وہ بنا دے اندر جس طرح دیا تصویر چاہتا ہے وہ رنگ ٹنگ اور تصویر نہیں دیکھتا کی دیکھتا ہے فرمایا پرہ کی نگاہ دلان سے ہے اور جی دلانل سوچ دیکھی ہو اور پھر کر کی تیسری بات جی اپنان دا حکم درمایا وا ل کرتا ہے دی مدد کردہ ہے اللہ دی رضا واہ اور وہ واقعہ یاد کرو ذرا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سائر آیا دروازے پہ. طلب کچھ کہ میری مدد کرو میں ضرورت مند اور محتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف پرما نے موم ماں شاہ اٹھیا چند سکے رکھے ہوئے سن وہ کھڈے کہ ان نو خوشبو لگائی سکیا خوشبو لگا کے پھر غلام نیا کے لئے باہر جہاں سایل ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فکرمانے آئشہ یہ بے جان سکے بے جان سکے انہوں خوشبو لگاؤ کی ضرورت کیوں لگائی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرا ایمان ہے کہ میرا یہ صدقہ پہلے میرے اللہ کو جائے گا کہ پھر ساحل کو پہنچے گا کہ میری خوشی یہ ہے کہ میرا صدقہ جائے کہ محتر اور خوشبودار ہو کے اسے جائے سوچ ہی نہ یقین سی یہ اللہ ناضی کرنا ہے اور جس طرح بھی بس. چوتھی چیز پرما من لا کسی نے دین تو ہاتھ رک ہے اس واسطے نہیں کہ اے تے میرا واقف ہی نہیں ان میری کی جا کے تعریف کرنی انہیں تے کسے نے دسنا ہی نہیں میں اے یہ کیوں مدد کروں جیب چو پیسے کٹ لے ہاتھ اگے بڑھن لگا ہے کہ پھر خیال آ گیا اوہو کو یہ میں جو کچھ دیا گا انہ اللہ دی نافرمانی ادر ہی خرچ کرنا اے یہ اللہ کے احکام کی کوئی خلاف ورزی کرنی ہونے دی ہم نے سالاں بے شمار نے سارے معاشرے اندر سڑکاں تے تُسے دیکھیا نہیں جگہ جگہ تے قبر بنائی ہوئی نے اور سبز رنگ دے جنڈے لے کے سڑک دے کنارے تے وہ خبیس کھڑے ہوتے ہیں اتوں لگن والی ہر گی ہر ٹرک ہر ویگن روپیہ دو روپیے سٹ کے جاتے وہ سمجھے نہیں اِس بڑی نیکی کر رہے ہاں قیامت والے دن یہ سارا حساب لینا چاہ رہے ہیں انہوں کو کہ انہیں پنگ اور چرچ پینے والے بدماشوں پیسے دیں تو گلیاں اندر آوازاں دیں دے سر رہے ہوں نظرے اللہ نیاز حسین شرک ہے انہوں نے ان تھی بھی مشرک ہو گئے کھانے دا لکما فرمایا کسی نے کھلان لگو لا یا کل تام کا الا تقی متقی اور پرہیزدارک بندہ لب کے کھانا کھلایا ایسے لوگ دین تو رک جاؤں اللہ دی رضا ہے ایمان دے مکمل ہون کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسے شخص ن تاب نہ کیتا جائے جہاں اللہ کی نا فرمانی تو اس مال خرچ کر بہت ہی غلط رکھتے تے پی گئے ہیں اللہ آشان. سوچے ہی نہیں کبھی کہ اتنے اللہ راضی ہوں یا ناراض ہوتا ہے اللہ خوش ہوئے گا یا نہ خوش ہو گا؟ تو اے چار چیزاں ذہن اندر بٹھا لینا چاہیے نے من احب لا کسی نال محبت ہوئے سے اللہ واسطے و اب کازا لا نال دشمنی اور اداوت ہوئے سے اللہ واسطے و آ کسی نچ دیو سے اللہ واسطے وہ احسان نہیں دکھلاوا نہیں ریاکاری نہیں نمود و نمائش نہیں آتا لا اللہ واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے خدا خوش ہو جائے وَمَنَا عَلِ <اللَّه> کہ دین تو گا اللہ ناراض ہو نہ اللہ یہ اپنا لال کی مبارک ملیے کی بشارت ملیے فرمایا فخت استقم نے اپنا ایمان مکمل کر ایمان مکمل ہو گیا اللہ میں تو ہم قیامت تک آن والے لوگ تو کتا فرماوے کہ ابھی یہ انمول موتی یہ لا لو جواہر حضرت ابو ہرائنا کی لفظ استعمال کیتے تھا رضی اللہ تعالی مسجد نقسی چ نکل کے تے مدینہ منورہ دی منڈی اندر چلے گئے لوگ کاروبار اندر مصروف سن کہ ابو حرا جا کے اتنے اعلان کر دیتا کہ دیں اپنی دکانوں سے بیٹھے ہو یہ دنیاوی مال خرید رہے ہو بیچ رہے ہو معمولی چیز مسجد نبوی اندر اللہ صاحب و اللہ ہر مسلمان نو صحیح عقیدے جان کی سوکی قدا وہ مسجد جیڑی کدی خزورا دکے تنیاں اور دے پکیا والی چھت دی سی می پہ چپکتی سی اج او مسجد اپنی ظاہری شان و شانکت احتبار بھی دنیا دی بہترین عمارت ہے ابو حرا کی کہہ رہے کہ تھی ایسے کاروبار اندر مصروف ہو مسجد اندر ایک ایسا ساہوکار اور ایک ایسا مالدار شخص آیا ہوا ہے جیڑا لال اور جواہر اور ہیرے تقسیم کر دے رہے ہیں ہر آدمی لگا موتی ونڈ رہا دار اس کاروبار چ نفع ہو جائے گا اگر ایک ہیرا بھی مل گیا تو وہ ایک کافی مسجد اندر پہنچے ادھر دیکھ اور ادھر دیکھ کوئی اسلوکار او اور کوئی او مالدار نظر نہیں آیا کسی ہیرے نظر نہیں آئے تو کہہ لگے ابو حرارا کتنے بلا مطلب کہ ابو حرائرہ بلایا کہ تہ کے اتو لے تو کچھ بھی نہیں کہ اللہ کے بندے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں تو وا مالدار اور کون ہے جو بیان کوئی سمیتن والا نظر نہیں آتا یہ چار موتی اج دے, جنے دے خطبے اندر من احب والے اللہ و ابغذ والے لا و اللہ جن نے محبت کی کسی تھی تھی نال اللہ واسطے جن نے دشمنی رکھی کی نال اللہ جن نے تعاون واسطے اللہ انو مبارک ایمان مکمل فرما دے اور بدعات بت خرافات تو بچا لو انریب وہ دن آ رہا ہے جس دن اندر سنت کا پامال ہونا سنت دی, بے بھرمتی, اعلان ہو باجے بجائے جان گے گانے گائے جان گے آپ سے مدینہ منورہ کی ایک گلی جو گزر رہے ہیں ایک ساتھی نال ہے کہ آواز کچھ آئی گانے بجانے کی آواز آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں کنوں دے کچھ دور جا کے ساتھی پوچھا آواز ختم ہو گئی ہے کہ نہیں انہیں کہا جی اجے آ رہی ہے انگلیاں بدستور طرح ہی سے تر گئی ہوگی چلے گئے پھر پوچھا ساتھی نے کہا کہ ہن آواز نہیں آ رہی تو پھر انگلیاں کھڑی ہاں نبی کریم صلاحیت دن منا لیا گانے دا, دا کے باجے بجا بجا دا. کوئی گل نہیں تھوڑا جہا وقت باقی ہے وہ کن جہے اج باجیاں گاجیاں دے گانیاں دے رسی ہو چکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا جہنم دی اگ سیسا گرم کر کے سیسا پگلا کے کنا اندر پایا جائے جڑے کن گاجے باجے اور گانے سو سیسا پگلا کے کنا اندر پایا جائے اے وقت دور نہیں تھوڑا جا انتظار کرنے دے اللہ سان سب نے محفوظ رکھے اور اپنے صحیح دین سے اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق قدا فرما دے دعوانا ان الحمدللہ رب واحم ایک تو یہ ہے کہ اسلام اندر قسم دی کی اقویت ہے قسم خان پہلی تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حدیث اندر آ ہے لا تخو اللہ بل ایمی جلدی قسم نہیں کھانیا شروع کر دنیا چاہیے یہ بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو تے پھر قسم کھانی چاہیے اور اس پہلے کی صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے نہ قرآن کی نہ پیغمبر کی نہ زمین کی نہ آسمان کی نہ کسی اور چیز لا اللہ باللہ. فرمایا قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی ایک دوسری حدیث اندر اے آیا فرمایا جڑا شخص اپنی گفتگو اندر زیادہ کسماں کھا دے وہ جھوٹا ہو زیادہ کسماں کھانا ہی وہٹھا ہونے دی دلیل ہے نفسیاتی طور سے اگر اس حدیث کا تجزیہ کیتا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ جھوٹے آدمی کیوں کہ وہ دل اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ان میرے تے یقین نہیں کرنا او پھر اپنی بات دا یقین کراؤ واسطے قسم کا سہارا لینا باہر بار کسمت آدھا ہے فرمایا جہا زیادہ کسمت آئے وہ جھوٹا آسم دے وقت جس ویل طلب کیتی جائے یہ تو علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہ رہے تے پھر کھا دی جائے اور اللہ بھی کھا دی جائے اللہ تو سوا کسے اور چیز کسی ہوسم نہیں قسم کھا کے جڑا شخص توڑ دے اگر تے جھوٹھی قسم ہے تے پھر تے کو توڑنی ہی چاہیے تے جے سچی قسم کھا کے کوئی شخص توڑ دے دے ان پورا نہ کرے تے او دا کفارہ پھر اے رکھا گیا ہے کہ تین دن دے روزے رکھے لگاتار یا دس مسلی کھانا چاہ لوگ تکیا کلام قسم بن جانا ہے وہ ایوی بے مقصد قسم کھانے رہتے ہیں ارب اندر بھی ایسے لوگ موجود سن اج بھی ہیں جڑے بلہ ہے برلا ہے تلہ ہے ایویں کی جاتی ہر بات نال قسم کھاتی جاتی پرانے مجید اندر اللہ نے فرمایا لا اللہ ولا کی بما کہ تو بے مقصد قسم نے اللہ یہاں سے مواقع اور پکڑ نہیں کرے گا بچنا چاہیے لیکن اگر آدت بن گئی ہوسم خان کی اللہ وہ پکڑ نہیں کرے گا اللہ نے پکڑنا ادو ہی جدو ارادہ کر کے نیت کر کے کوئی قسم چوٹھی یا سر تو قسم اللہ کی کھانی چاہیے ضرورت دے وقت اور قسم توڑن والے کا کپارا ہے تین روزے لگاتار یا دس مسکین کھانا کھلا ایک دو اعلان نے میرے سامنے